السّلام علیکم و رحمۃ اللہ واحص اوکے واحص اوکے جی اللہ, اللہ, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الصرف کل ہم نے شروع کی تھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے علم الصرف آخر جی عجم الشرف میں بات چل رہی تھی موتل کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ موتل کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں پہلے تو موتل کی دو قسمیں ہوتی ہیں پھر اس کے, کے پھر آگے وہ بن جاتی ہیں کہ یا تو ایک حرف علت ہوگا یا دو حرف علت ہوں گے ایک حرف علت ہوگا یا دو حرف علت ہوں گے اگر ایک حرف علت ہوگا تو یا وہ فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا یا وہ عین کلمے کے مقابلے میں ہوگا یا وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطلِ فا کہتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے مثال اگر عین میں کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں معطل عین اور اس کو کہتا ہے اجوف اور اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں معطلِ لام اور اس کا نام ہوتا ہے ناقص پھر ہر ایک کے اندر اعتبار ہو سکتا ہے کہ وو آ رہا ہے یا آ رہا ہے. ہے آ رہا ہے یا آ رہا ہے حرف علت جو ہے وہ آ رہا ہے یا یا رہا ہے اگر آ رہا ہے تو وہ گا مثال واوی یا مثال یائی یا اجوف وابی یا یائی یا اجب سے ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے نا ہر ایک اندر سے اس طرح اعتبار ہوگا کہ یا تو وہ اجوف وابی مثالِ وابی ہوگا یا مثال یائی ہوگا یا اجف وابی ہوگا یا یائی ہوگا یا ناک وابی ہوگا یا ناک یائی ہوگا یہ تو تھا کہ اگر حرف علت ایک ہو اگر حرف علت دو آ جائیں اگر حرف علت دو آ جائیں تو آج ہم وہ پڑھتے ہیں کہ جی جس کلمے میں دو حرف علمت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں جس کلمے میں دو حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں لفیف کی دو قسمیں لفیف مفروق اور لفیف مکرون لفیفے مفروق اور لفیف مخرون مفروق کا مطلب ہوتا ہے فرق فرق سے ہے نا مفروق مفروق فرق اور مکرون کرنون ملا ہوا کرن ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ ملا ہوا ہونا تو لفیف مفروق یا لفیف مکرون تو کہتے ہیں جی جس کلبے میں دو حرف علت ہوں اس کو لفیف کہتے ہیں لفیف کی دو قسمیں لفیف مفروق اور لفیف مقرون لفیف مفروق جس میں فا اور لام حرف جس میں فا اور لام حرف علت ہوں مفروق ہے نا تو فا عین اور لام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فا کے مقابلے میں حرف علت ہو اور لام کے مقابلے میں حرف علت ہو اور عین کلم کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو تو لفیف مفروق فرق کیا ہوا تو مثال جیسے ولیہ دیکھیں ولیہ ولیہ کے اندر واؤ حرف علت ہے نا لام عین کلمہ جو ہے وہ حرف علت نہیں ہے اور یا پھر حرف علت اس کو کیا نام ہوگا اس کو کہیں گے لفیف مفروق اسے کہیں گے واہ وحی جس ہم کہتے ہیں نا وحی تو واؤ پھر آگے پھر یا تو لفیف مفروق ہے دو حرف ہیں اور رہا ہے آ رہا ہے جی لفیف مکرون لفیف مقرون جس میں عن اور لام حرف علت ہوں مکرون ہے نا تو جس میں کہتے ہیں عین اور لام حرف علت ہوں یعنی فا اور آئے گا بلکہ کیا آئے گا بعض طرف آ بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اکثریت یہی ہے کہ کیا ہوگا جس میں عین اور لام ہر علت ہوں عین اور لام یعنی عین اور لام جو ہے جیسے توا, توا, توا یتوی دیکھیں تو وا اور یا تو عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہر علت آ گیا تو یہ کیا جائے لفیف مکرون ایسے تیون ت, تیون تہین تو یہ کیا ہے تا یا اور یا ٹھیک ہے نا تا یا اور یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں کیا آیا ہوا وہ حرف آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو تہ تی جو ہے یہ آ جائے گا اب آ جی آگے آ گیا مزاف مزاف وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں آپ اس کو کلیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بھی پڑھ سکتے اور کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں شکل ہے فائل تو اس کو کلیما بھی پڑھ سکتے اور کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھتے ہیں قانون لگتا ہے پہ اس لیے اگر میں کلیما کہوں یا کلمہ کہوں تو دونوں ٹھیک ہوں گے ٹھیک تو مزاف وہ ہے لیکن کلمہ نہیں کہیں گے جی کلما ہے یا اس طرح تو مذاق وہ کلمہ ہے جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کے ہوں یعنی دو حرف اصلی ہوں ایک جنس کے ہوں حرف, حرف،, حرف اصلی ہونے چاہیے حرف علت نہیں ہوں اگر حرف علت ہوں گے تو وہ لفیف بن جائے گا نا اگر حرف اصلی کیا آ جائیں جو وہ حرف علت ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائیں گے پھر تو وہ لفیف بن جائے گا تو لفیف کے علاوہ یعنی حروف اللت کے علاوہ ہوں مزعف و کلمہ ہے جس میں دو ہر فیصلی ایک جنس کیوں ہوں اس کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں مزاف صلاسی اور ایک کو کہتے ہیں مزعف ربائی کہتے ہیں مزاف سلاسی جس کا عین اور لام ایک جنس ہو جس کا عین اور لام کیا ہو ایک جنس ہو جیسے کہ جیسا کہ سررا اس کا مادہ کیا ہے سین را, را. سین را, را تو یہ کیا سررا مضاف سلاسی جس کے اندر عین اور لام ایک جنس ہوں جیسے کہ سر را یا سبب ان سبب ہم کہتے ہیں نا سبب تو دیکھیں اور لام کلمہ کیا ہے اور لام کلمہ با با ایک, ایک ہی جنس کے ہیں تو سر را کے اندر کیا ہے را را, را اکٹھا مزاف سلاسی کیا لائے گا مزافربائی جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور عین کلمہ اور دوسرا لام ایک جنس کے ہوں تو مزافربائی کیا ہوگا جس کے اندر فا اور پہلا لام اور عین اور دوسرا لام یہ کیا ہوں ایک جنس کے ہوں جیسے کہ مز مزہ مز مزہ کلی کرنا تو ہم کلی کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے مز مزہ تو مز مزہ کلی کرنا جو ہے میم اور میم فا کلمہ اور لام کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ ایک لام اسلام سانی دونوں ایک جیسے ہیں. میم میم اور زعت زعات تو یہ مذافر ربائی کے لائے گا ہس حس ہسا ہس حس ہسا ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا ہا اور ہا اور سواد اور سعود اور فا کے وزن پر مضاف ربائی ہیں یعنی یہ کیا ہیں جیسے ہم کہتے ہیں زلزلہ زلزلہ ہم کہتے ہیں نا زلزلہ تو زلزلہ بھی کیا ہے وہ بھی زا ز زلام تو یوں ش... تو یوں تو شمار کرنے سے یہ سب گیارہ قسمیں ہو گئیں کہتے ہیں سب کو اگر آپ ملاؤ نا سات سات جو تھے ان کو اگر ملاؤ گے ہفت سامپ پڑھ رہے تو یہ گیارہ قسمیں بن جائیں گی مگر علم صرف میں ان کو صرف سات قسموں میں پر منصر کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہوا اوپر ہم شعر پڑھ چکے تھے تو صحیح استو مثال استھو مضاف لفیف و نا و محموز و اجوف اب کہتے ہیں فائدہ اولا فائدہ اولا عربی زبان میں حرف علت کو شکیل کہتے ہیں حرف علت کو شکیل کہتے ہیں جیسا کہ عربی زبان میں حرف علت کو ثقیل کہتے ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا عرب بڑے نازو کہ اپنی زبان کے اندر وہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کرتے بالکل اگر کوئی آ جائے وہ پسند نہیں کرتے اس کو پسند نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ اور حرف علت بیماری یہ نا کسی لفظ میں آج جائے مشکل ہو جاتا ہے اس سے وہ لفظ مشکل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں حرف علت کو سکیل کہتے ہیں ثقیل کا مطلب بھاری ثقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے بھاری ہونا سکل بھاری بوجھ جیسے اکولو بہ نسبت کل کے شکیل ہے نسبت میں کہتا ہوں یعنی کہو تو اکولو بہ نسبت کل کے سکیل ہے, ہے اس میں مادہ کیا ہے حمزہ کاف واؤ اور لام نہ یعنی مادہ اس کا کاف واؤ لام ہے اور کل کے اندر بھی تو کل <تصفيق> کے شکیل ہے اس لیے کبھی اس کو گرا دیتے ہیں تو حرف علمت کو کیا کرتے ہیں کبھی تو گرا دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہر فی الت آئی نہ بس کوئی ایسی تعلیم کرو اس کے گر جائے تو کبھی کیا کرتے ہیں ہر حروف علمت کو گرا دیتے ہیں کبھی بدلتے ہیں کبھی کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بدل دو اس کو واؤ اور یا کل میں کہہ رہا تھا نا واؤ اور یاح کو الف سے بدل دیتے ہیں واؤ اور سے بدل دیتے ہیں الف سے بدل دیتے ہیں الف کو پڑھنا آسان ہوتا ہے وہ بھی حرفیلت ہے لیکن اس کو پڑھنا آسان ہے بنسبت نسبت واؤ اور یا کے وہ کہتے ہیں کام آسان کرو ذرا تو کبھی اس کو گرا دیتے ہیں کبھی بدلتے ہیں کبھی ساکن کرتے ہیں کبھی اس کو ساکن کر دیتے ہیں اس کی وجہ حرکت آ ہوتی ہے تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے کہتے ہیں اس کو ساکن کر دو اب دیکھیں تو کہتے ہیں سب سے زیادہ ثقیل واؤ ہے واؤ سب سے مشکل ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے زبان کے اوپر اس کے بعد یا ہوتا ہے کے بعد الف اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب سے آسان کیا ہوتا ہے الف ہوتا ہے اور الف اور حمزہ میں فرق ہے آپ سمجھیے گا الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے کہتے ہیں الف اور حمزہ میں فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے الف کیا ہوتا ہے ساکن ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے میں زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا الف کیا ہوتا ہے ساکن ساکن ہوتا ہے منہ کی خالی جگہ سے آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی جو مخارج ہے مخارج کے اندر مخارج کے اندر جی الف کہاں سے ادا ہوتا ہے جی نیموں کی خالی جگہ سے تو کیا ہوتا ہے اس کو زبان کو جھٹکا ہاں ہاں جوف دہان جس کو کہا جاتا ہے نا تو کیا ہو جائے گا زبان کو جھٹکا نہیں دینا پڑتا بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہوتا ہے بلکہ نہایت سہولت سے ادا ہوتا ہے اچھا یہ تو الف ہے اور جو صرف الف کی صورت میں جو اچھا جی جو صرف الف کی صورت میں متحرک ہو اگر متحرک ہوگا الف لکھا ہو اوپر کچھ زبر زیر پیش آیا ہوا ہو تو کیا آ جائے گا حمزہ ہوگا وہ الف نہیں ہوگا اگر زبر زیر پیش اوپر آ گیا تو الف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا اس لیے ہم کہتے ہیں حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او, آ, ای او جو وہ کرتے ہیں تو وہ حمزہ کیا پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو الف کی صورت متحرک ہو یا ساکن ہو اگر الف ہو اس کے اوپر ساکن بھی ہے الف کے اوپر اگر سکون ڈالا ہوا ہے نا جزم ڈالی ہوئی ہے تو تب بھی وہ الف نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے وہ حمزہ ہے وہ حمزہ ہے الف کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی نہ زبر زیر پیش ہوگی نہ سکون ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اچھا ساکن اور زبان کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے وہ حمزہ ہے جیسے امارا امارا تو دیکھیں یہ حمزہ اوپر آ گیا یا حمزہ ڈالیں یا نہ ڈالیں اگر صرف زبر ڈال دیتے تب بھی کیا ہوگا یہ حمزہ امرا سلا سلا تو یہ کیا آیا یہ آئین کلمے کے مقابلے میں آ گیا کرا کرا کرا, کرا یہ, آ یہ آ گیا یہ لام کلمے کے مقابلے میں کرا آ اچھا ر سن رن یہ دیکھیں حمزہ آ گیا ساکن ہے حمزہ ٹھیک ہے بو تو بس یہ واؤ ہے اور یعنی اس کے اوپر حمزہ ساکن آ گیا اور پھر ذِبن ذِبن تو یہ بھی ساکن کی مثال آ گئی لیکن یہ سارے حمزہ ہیں فائد احسانیہ حرف علت جب ساکن ہو حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت موافق ہو تو مدہ کہلاتا یہ بھی آپ پڑھ پڑھ چکے ہیں دیکھیں حرف علت ساکن ہو اور اس سے پہلے کی حرکت اس کے موافق ہو موافق کا کیا مطلب ہوتا ہے واؤ سے پہلے ذمہ ہو یا سے پہلے کسرا ہو اور الف سے پہلے ہمیشہ یاد رکھنا ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا اگر الف ہوگا نا نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ الف سے پہلے زما آ یا جو ہے نا وہ آ جائے. کسرا آ اگر آ رہا ہوگا نا تو وہ الف بدل جاتا ہے اگر آ رہا ہوگا نا تو پھر وہ الف الف نہیں رہے گا زما آ رہا تو واؤ بنے گا اور اگر الف سے پہلے زیر آ رہے تو وہ یا بنے گی پھر سمجھ رہے ہیں بات کو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہر فل جب ساکن ہے اس سے پہلے مدا کہ جیسے یقول یقول اور کاف کے اوپر کاف جو ہے کاف اس کے کی اوپر کیا ضمہ ہے تو یہ کیا واؤ مدہ کہلائے گا کیا کہلائے گا و مدہ اور یبی او بی یا بھی کیا ہوگا یا ہے اور اس سے پہلے کسرا ہے تو یہ کیا لائے گا یا مدا کہ اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو لین. اب آ رہے ہیں؟ لین. لین کا مطلب ہوتا ہے نرم لین کا مطلب ہوتا ہے نرم اگر واؤ اور یا ہو واؤ اور یا ہو اور اس سے پہلے کی حرکت ان کے موافق نہ ہو موافق نہ ہو تو جیسا کہ کو لون دیکھیں واؤ ہے واؤ سے پہلے کیا آنا چاہیے تھا زمہ آنا چاہیے تھا لیکن زمہ نہیں آیا بلکہ کیا آ گیا زبر آ گیا جب زبر آ گیا تو یہ کیا ہوگا واؤ لین کہون کیا کہلائے گا یہ واؤ واؤ لین ہو جائے گا اس میں جو ہے اور بے بے بے ہے اور اس سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا لین ہو جائے گا با سے یا پہلے زمہ نہیں آئے گا اچھا ذمہ نہیں آئے گا یاد سے پہلے اگر آئے گا تو اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے پھر ٹھیک ہے اس سے پہلے تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی اور ہاں اگر پہلے زبر آ رہا ہو تو یہ لین کہلاتے ہیں واو لین اور یا لین وغیرہ کہلاتے ہیں اور ایسے ہی واو سے پہلے آپ کو کچرا نہیں ملے گا اگر واو سے پہلے کثرا آ رہا ہوگا نا تو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے اور یا سے پہلے زماں آ رہا ہو نا تو وہ پھر بدل جاتا ہے کس سے وہ ہاں واؤ کے واؤ سے بدل جائے گا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور جب حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین اگر حرف علت کلمہ کے شروع میں ہو تو آپ کو پتا ہے کلمہ کا شروع کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی کیونکہ شروع ہمیشہ متحرک سے ہوتا ہے جب شروع میں ہوگا تو نہ وہ مدہ ہوگا نہ وہ لین ہوگا جیسے واد آ اور ہم نے پڑھا تھا مدہ اور لین دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں ساکن ہوتے ہیں اور ماقبل کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے مدہ ہو یا لین ہو خود ساکن ہوتے ہیں لیکن واد ظاہری بات ہے واؤ پہ زبر آ رہا ہے اور یسارا یسارا ٹھیک ہے تو یسارا تو یہ یا وہ آ, آ گیا بس اس کو میرا ہم اتنا کر لیتے ہیں میں تو آگے چاہی ہی جا رہا ہوں اور جا ہی جا رہا ہوں اور یہ تو پھر ناف کا سبق رہ جائے گا اور قرآن جی کا سبق بھی ہے اچھا مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے آپ لوگ رات کو کس ٹائم تک آپ کو مجھے اصل میں کچھ ایک وہ ہے ایک کام پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے میری بدھ کی کلاس اور جمعے کی کلاس اس کو مجھے ٹائمنگ چینج کرنے پڑیں گے بدھ کی کلاس کے اور جمعے کی کلاس کے مجھے ٹائمنگ چینج کرنے پڑیں گے کیونکہ میری ایک اور جگہ کلاس ہوگی پڑھانے جانا ہے یونیورسٹی کے اندر تو یونیورسٹی میں پڑھانے جانا ہے تو میری کلاس ہے ساڑھے ساتھ سے لے کر نو بجے تک بدھ کے دن آج میں نہیں گیا اس کلاس لینے نہیں گیا پھر بدھ کے دن اور جمعے کے دن تو مجھے ٹائم بتائیے کہ جی کس جگہ کی وہ ہوگی ساڑھے سے اور ادھر بھی جانا ضروری ہے کہ وہ جو ہے اس کے اندر سے اب دیکھیں اب کیا پتہ اللہ خیر کریں وہاں ایم بی اے کے لڑکوں کو پڑھانا ہے تو تو میں خود بھی چاہ ہوں کہ میں उधर جا کے جو ہے وہ کچھ ان کو پڑھانے ایم بی اے کے لڑکوں کو یونیورسٹی کے اندر ہی تو اب اپ سوچ لیں جی 7:30 سے 9 بجے تو میری کلاس ہے پھر 9 بجے میں وہاں سے جب واپس آؤں گا تو تب بھی مجھے ہے تو بہر سے 15 20 منٹ کا رستہ بنتا ہے لیکن کرتے کرتے 9:30 10 پھر وہ کلاس پھر وہ بھی نہیں ہو سکتی 10 بجے کے بعد اور گیارہ بجے بات کی لاسٹ ہو سکتی ہے بدھ اور جمعے کو صرف گیارہ سے ہم کر لیں ٹھیک ہے نا تو گیارہ سے گیارہ دس سے ہم کر لیا کریں گے تب میں کوشش کروں گا گیارہ پچاس تک کہ اس دن جو ہے اور وہ جو آپ لوگوں کا اجرا کے حوالے سے ٹھیک ہے نا اجرا کی بھی کیونکہ میں نے اسٹارٹ کروانا ہے اجرا بھی اسٹارٹ کرانا ہے تو سارے ساتھی اس میں شامل بھی ہو جائیں اگر ایسی صورت کوئی بن جاتی ہے اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا اجرا کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس میں اگر آپ لوگ آ سکیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ جی بہت لیٹ ٹائم ہو گیا اس لیے وہ مجھے بتائیں مجھے تھوڑا سا اسی وجہ سے تھوڑا سا وہ بھی تھا اس کلاس کے لینے کے اندر کے جی وہ ساڑھے سات بجے لیکن ان کی اپنی ایک ٹائمنگز ہوتی ہیں اسی حساب سے ہیں تو آج میں گیا ہی نہیں کلاس لینے کے لیے اب اللہ ہی خیر کرے وہ اگلی دفعہ مجھے اب ہاں پھر یہ کر لیں گے نا کہ بدھ اور جمعے کو پھر اجراء کا کچھ وقت بنا لیں گے یا پھر جمعے کو تو لازمی اجرا کریں گے باقی بدھ کو پھر ہم دیکھ لیں گے کہ چلیے جی مجھے ٹائمنگز بتائیے اچھا بدھ اور جمعے کو اب ہونے اب ایک تو میں نے کلاس کا چھوڑ دی لیکن اب اگلی تو جانی پڑے گی وہ سیمسٹر ہوتے ہیں اس میں سولہ سترہ اٹھارہ کلاسز ہوتی ہیں ٹوٹل ان کی